والسلام نبی اللہ آرکا محب محب اللہ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین آپ کو مدنی چینل کے سلسلے خوابوں کی تعبیریں میں مرحبہ کہتے ہیں آسمان صحابیت کے درخشندہ محتاب نظام عدل کے روشن آفتاب امیر مہین حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں ان نت دعا موقوفم بینا ابل اب بے شک دعا زمین اور آسمان کے درمیان ٹھہری رہتی ہے ولا یس من حشی انحطلیہ اعلی نبی اور اس سے کوئی چیز اوپر کی طرف نہیں جاتی یعنی دعا قبول نہیں ہوتی جب تک تم اپنے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک نہ پڑھ لو صلی حبیب صلی اللّہ تعالی عل محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلاح و سلام ال رسول اللہ مدنی چندر کے ناظرین پتا چلا کہ جس طرح درد پاک پڑنے سے درود پڑنے والے کو اللہ تبارک بط کی رحمتیں ملتی ہیں اسی طرح اگر دعا سے پہلے اور بعد میں بھی درد پاک پڑھنے کی عادت بنائی جائے تو دعائیں بھی قبول ہوتی ہیں اللہ تعالیٰ ہم سب کو دودھ پاک کی برکتیں عطا فرمائے آج بھی حسب معمول اپنے سلسلے میں آپ کی خوابوں اور ان کی تعبیروں کو شامل کریں گے تو آئیے بڑھتے ہیں پہلی کال کی طرف اور دیکھتے ہیں کہ ہمارے سامی بھائی نے کیا خواب ریکارڈ کروایا ہے السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام و اللہ وبرکاتہ میرا نام موسن محمد ہے میں جاب پوجنا والا بہت دن پہلے میں نے ایک خواب دیکھی جس میں میں نے دیکھا کہ میں اپنے باپا جان کو دیکھ رہا ہوں میرے ہر سنت کو میرے پیچھے میں بھاگ رہا ہوں میرے پیچھے ماہیے لگی ہوئی ہے شہر کی مکھھی ہے نا وہ کافی میرے پیچھے لگی ہوئی ہے اور میں باغتا باغتا جب رستے میں جاتا ہوں تو باپا جان نظر آتے ہیں اور ان کے اوپر بھی کافی چلتی ہوئی ہیں باپا جان آرام سے بیٹھے ہوئے ذکر کر رہے ہیں اور مٹی بھاگتا بھاگتا ایک دکان کی طرف لکھتا ہوں جیسے دکان کی طرف لکھتا ہوں تو میں اپنے باپا کو دیکھتا ہوں باپا جان یہیں اپنے والد مادری کو میرے والد صاحب کو تقریباً پانچ سال ہو چکے ہیں فوت ہوئے جب میں ان کو دیکھتا ہوں اندر دکان, کے دکان بیٹھے ہوئے تو وہ مکھیاں میرے پیچھے پیچھے میرے کو میرے پیچھے پیچھے آتی ہیں بعد میں میں کیا کرتا ہوں اپنے بابا جان کو دیکھتا ہوں بابا جان بولتے ہیں بیٹا میں ان کو اتارتا ہوں اب باہر چلے جاؤ میں دروازہ بند کر لوں بعد میں کیا کیا کہ بابا جان نے میرے اوپر سے مکھیاں اتار دی بعد میں میرے کو باہر بھیج دیا جب میں باہر پھر آ گیا تو پھر دیکھا تو بابا جان آگے تھے میری آنکھ کھل گئی میرا سوال یہ ہے مجھے اس کا جواب جی حضور ہمارے محمد محسن اطاری گجرا والا سے تھے تو انہوں نے خواب میں بیان کیا کہ امیر الصنت کو بھی دیکھا شہر کی مکھیاں جو ہے ان کے پیچھے جو ہیں وہ لگی ہوئی تھیں تھوڑا عجیب سا جو ہے وہ خواب جو ہے وہ لگ رہا ہے کیا فرماتے ہیں اس بارے میں ماشاءاللہ اللہ بہت پیارا خواب ہے اللہ تبارک و تعالی آپ کو اس خواب کی برکتوں سے مالا مال فرمائے گا مین اس کی تعبیر عرض کرنے سے پہلے میں ایک جو اپنی روایت بیان فرمائی جن صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے سجنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے ان کی ایک بہت ہی پیاری بات جو میں نے ابھی کتاب میں پڑھی تھی اس میں خواب بھی کا بھی تذکرہ ہے تو میں چاہوں گا کہ مدنی چینل کے ناظرین کو بھی اس سے استفادہ ہو مشورے کے باب میں مفسرین کرام نے سورہ شورا کی آیات کے تحت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک خواب اور اس کی جو آپ نے تابع مرادلی وہ بیان کی ہے بہت ہی پیاری روایت ہے راوی کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ منبر پر جلوہ فرما ہوئے جمعہ کا خطبہ ارشاد فرمایا اور اس خطبے میں سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اور صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کا آپ نے تذکرہ فرمایا اور پھر کہا کہ میں نے رات ایک خواب دیکھا ہے میں دیکھتا ہوں کہ ایک مرغ تین بار مجھے تھونکے مارتا ہے تو میں نے اس سے صرف یہ تعبیر مراد لی ہے کہ اب میری اجل کا وقت قریب آ چکا ہے اور کچھ لوگ مجھ سے اپنا نائب مقرر کرنے کا تقاضا کر رہے ہیں تو پھر آپ نے شاید فرمایا کہ میرے بعد خلیفہ وہ ہوگا جو ان چھ افراد کہ جب سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دنیا سے تشریف لے کر گئے تو آپ ان سے راضی تھے تو ان چھ افراد کے مشورے سے جسے خلیفہ مقرر کیا جائے گا میرا نائب مقرر کیا جائے گا تو وہی گویا کہ میری طرف سے بھی مقرر ہوگا تو جب یہ روایت پڑھی میں نے ایک تو اس میں مشورے کی اہمیت کا معلوم ہوا اور مفسرین نے جب اس کو اس آیت جہاں پر مشورے کا تذکرہ ہے اور مشورہ کرنے والوں کی تحسین بیان کی گئی اس کے ذمن میں نقل کیا تو ہمیں مشورے کی اہمیت کا بھی اسے معلوم ہوتا ہے کہ اچھے کام میں نیک کام میں عقل مند سے دانش مند سے نیک شخص سے عالم سے مشورہ کرنا چاہیے آج اور اور تو حضور, حضور یہ ذہن بنتا ہے کہ جی <coughs> میں تو بڑا پڑھا لکھا ہوں میں نے جو ہے وہ دنیاوی تعلیم بھی بڑی حاصل کی ہے مدرسے میں بھی میں نے بہت پڑھا ہے اور دیگر بھی جو میرا نالج بہت ہے مطالعہ بھی بہت ہے تو مجھے مشورہ کرنے کی کس سے ضرورت ہی نہیں ہے کیا فائدہ مشورہ کرنے کا مجھے آپ نے صحیح فرمایا کہ بعض لوگ اپنی عقل پر ضرورت سے زیادہ اعتماد کا شکار ہو جاتے ہیں جو کیٹیگری آپ نے بیان فرمائی نا لیکن اگر واقعی وہ پڑھا لکھا ہے واقعی وہ عقل مند ہے تو جو اس نے پڑھا ہے تو انہیں کتابوں میں یہ لکھا ہے کہ ہر شخص کو چاہیے کہ عقل مند سے مشورہ کرے اور سب سے بڑھ کر عقل مند ہماری ساری عقل جن کے قدموں پہ قربان ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل مبارک یہ تھا اسی کے تحت یہ لکھا ہے کہ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے مختلف مقامات پر بکثرت صحابہ سے مشورہ فرمایا نہ کہ آپ آکا ہیں امام المبیا ہیں جن کی عقل اور آپ کی جو ایک فراست ہے جس کا اندازہ ہی نہیں کیا جا سکتا لیکن جن میں سے ایک مقام بدر بھی بیان کیا جاتا ہے کہ بدر کے جو قیدی تھے مشہور روایتیں ہیں تو سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان کے بارے میں صحابہ کرام سے مشورہ فرمایا رائے طلب فرمائی اسی طرح خدیبیہ کے مقام پر بھی مشاورت ہوئی بلکہ اور ایسی ایک بہت ہی ترغیب والی روایت ہے کہ سرکار صلی اللہ تعالی و سلم نے ارشاد فرمایا جس کا مفہوم ہے کہ جب تم میں سے بہترین لوگ تمہارے حاکم ہوں جب تم سخی لوگوں کو سخاوت کرتا پاؤ غنی لوگوں کو سخاوت کرتا پاؤ یعنی تمہارے مالدار سخاوت کرتے ہوں اور تمہارے معاملات باہم مشورے سے طے ہوتے ہوں تو تمہارے لیے زمین کا اوپر کا حصہ نیچے سے بہتر ہے اور پھر مزید فرمایا کہ جب تم میں سے بدترین لوگ تمہارے حاکم بن جائیں جب تمہارے مالدار سخاوت نہ کریں اور تمہارے معاملات تمہاری عورتوں کے سپرد ہوں پھر تمہارے لیے زمین کا نیچے کا حصہ اوپر سے بہتر ہے تو مشورہ کرنا چاہیے فوائد بھی ہوتے ہیں اور یہ تو ایک ہمیں جب ترغیب ہے قرآن و حدیث کی روشنی میں تو انشاءاللہ اس کی آپ برکتیں پائیں گے اور اسی روایت میں ہمیں خواب اور اس کی تعبیر کی اہمیت بھی معلوم ہوئی یہ بھی ایک مقصد تھا بیان کرنے کا کہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے اپنا خواب دیکھا اور اس سے جو آپ نے تعبیر مراد لی وہ بیان فرمائی نہ صرف بیان فرمائی بلکہ اس کے مطابق آپ نے اس پر عمل بھی فرمایا تو واقعی یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایک مسلمان پر کرم ہوتا ہے فضل ہوتا ہے کہ اس کو کوئی اس طرح کا خواب نظر آتا ہے ہمارے عالباً گجرا والا یا شیخو پورہ سے کال کی تھی گجرا والا سے تو پہلی بات تو یہ کہ انہوں نے امیر علیہ سنت کی زیارت کی صدمرحبہ نیک بندوں کی زیارت اللہ تبارک و تعالیٰ کے اولیا کی زیارت جو ہے باعث سے برکت ہوا کرتا ہے اور شہد کی مکی کی تعبیر بھی دنیاوی اور اخروی منافع ملنے سے ہے اللہ تبارک و تعالی آپ کو اس خواب کی برکت نصیب فرمائے اور ہم سب کو دین و دنیا کی بلائیاں نصیب فرمائے امین بجا نویر آمین, آمین, آمین, امین صلی اللہ علیہ وسلم میرے مدنی چینل کے ناظرین اگر آپ چاہیں تو آپ ہاتھوں ہاتھ بھی اپنے خواب جو ہیں وہ کال کے ذریعے سے ریکارڈ مدنی چینل پر کروا سکتے ہیں سکرین پر آپ نمبر ملاحظہ فرما ہی رہے ہوں گے نمبر uh, دیکھ لیجئے اس سے آپ ہاتھوں ہاتھ اگر چاہیں تو اپنے خواب جو ہے ان کو ریکارڈ کروا سکتے ہیں ممکنہ صورت میں آپ کے خواب کو بھی شامل سلسلہ جو ہے وہ کیا جائے گا آئیے اگلی کال کی طرف بڑھتے ہیں وعلیکم اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام و اللہ وبرکاتہ میرا نام محمد بشارت تاری ہے گجرات شہر سے کر رہا ہوں میں نے خواب دیکھا ہے نماز فجر کے بعد سویا تھا تو okay, میرا بھائی ہے وہ رو رہا ہے زاروختار رو رہا ہے تو میں نے یہی دیکھ رہا ہوں سے پوچھا بھائی کیوں رو رہا ہے تو؟, تو وہ بتایا کہ اس بات نے میرے دل پہ زیادہ اثر کیا ہے بس یہی کلام کرتے کرتے میری آنکھ کھل گئی ہے برائے کرم اس کی تعبیر بتا دیں مجھے جی حضور ہمارے مشار بھائی نے گجرات سے کال کی انہوں نے کہا کہ نماز فجر کے بعد جو ہے وہ دیکھا کہ بھائی جو ہے وہ رو رہا ہے بھائی سے رونے کی وجہ دریافت کی انہوں نے کہا کہ اس بات نے مجھے جو جو ہے ہے ہے وہ وہ دیا باپ میں نہیں کیا دونوں چیزیں مبہم ہیں ایک تو انہوں نے اپنے بھائی کے بارے میں یہ بھی وضاحت نہیں کی کہ ان کے کیا حالات واقعات ہیں اور دوسرا جو رونے کی وجہ بیان نہیں کی انہوں نے چونکہ مبہم ہے اور مبہم خواب کی تعبیر بیان نہیں کی جا سکتی تو اگر اتنا ہی خواب دیکھا ہے تو ظاہر ہے اس کی کوئی تعبیر نہیں اور اگر واقعی ان کو کچھ اور وضاحت معلوم ہو تو ہمیں بیان فرما دیں اور یہ بھی بیان کرنا ہوگا کہ ان کے بھائی جو ہے وہ حیات ہیں یا وہ دنیا میں نہیں ہیں چونکہ زندہ اور فوج شدہ کو خواب میں دیکھیں اور اس کے جو اعمال اور حالات ہوتے ہیں اس کی تعبیر پر اثرانداز ہوتے ہیں بہرحال چونکہ نامکمل ہے اس لیے اس کی تعبیر سے جو ہے وہ معذرت خواب ہیں حضور جیسے آپ نے کہا کہ مبہم خواب ہے اس کی کوئی تعبیر نہیں کیا کوئی اور بھی ایسے خواب جو ہے وہ ہوتے ہیں کہ جن کی کوئی تعبیر وغیرہ جو ہے وہ نہیں ہوتی بہت ہوتے ہیں اور بکثرت ہوتے ہیں اور مدریسین کے ناظرین جو پابندی کے سارے سلسلہ دیکھتے ہوں گے تو ان کو اندازہ ہوگا کہ تقریباً ہر ہی سلسلے میں دو چار ایسی کالز ہوتی ہیں کہ جن کی تعبیر بیان نہیں کی جاتی کیونکہ جو خواب کی میجر جو اس کی اقسام بیان کی گئی ہیں تو اس میں ایک باقاعدہ ایک قسم ہے کہ جس کی کوئی تعبیر نہیں ہوا کرتی اس کے اندر زیادہ تر جو اسی طرح کے معاملات ہوتے ہیں جو ہمارے عمومی زندگی سے متعلق ہوتے ہیں اور تعبیر بیان کرنے کے جو آداب ہمیں بزرگوں سے سیکھنے کو ملتے ہیں کہ جب تک خواب سے متعلق تمام گوشے ذہن میں واضح نہ ہو جائیں ظاہر کہ ان کا ایک ربط ہوتا ہے اشیاء کی جو ہے وہ علامتیں ہوتی ہیں پھر اس کا جو آپس میں انٹیکشن ہوتا ہے تو جب تک خواب کو مکمل طور پر سمجھ میں نہ آ جائے اور اس کی ساری وضاحت معلوم نہ ہو اور آپس میں ربط معلوم نہ ہو رہا ہو تو اس کی تعبیر بیان کرنا ہی منع ہے تو مبہم خواب بے ربط قسم کے خواب اور عمومی حالات سے متعلق جو خواب ہوتے ہیں ان کی تعبیرات جو ہے وہ بیان نہیں کی جاتی اچھا اگر کوئی کھیتی باڑی کرنے والا ہے وہ خواب میں دیکھتا ہے کہ کھیتیاڑی جو है وہ کر رہا ہے یا اس طرح جو ہے وہ کسی فرم میں ملازم ہے وہ دیکھ رہا ہے اکاؤنٹنٹ دیکھ رہا ہے خواب میں وہ وہ اکاؤنٹ کا جو ہے کام کر رہا ہے تو اس اس بارے میں کیا ہوتا ہے کوئی نان بھائی ہے خباب ہے وہ خواب میں دیکھ رہا ہے کہ روٹیاں پکا رہا ہے تو اس کا کیا ہوتا ہے تو اس میں تو یہ اسی قسم میں سے ہی ہوگا جو میں نے بیان کیا اپنے پیشے سے متعلق اپنے کام کاج سے متعلق اپنی ذہنی کیفیت سے متعلق دیکھنا تو اگر ایک نارمل کنڈیشن کے اندر دیکھا جائے تب تو اس کی تعبیر نہیں ہوتی ہاں البتہ جیسے نان بھائی ہے اس نے خالی روٹی پکاتے ہوئے دیکھا تو یہ کوئی ہٹ کے بات نہیں ہے البتہ اگر اس نے روٹی پکاتے ہوئے کسی اور طرح کی روٹی پکاتے ہوئے اپنے آپ کو دیکھا نارملی ظاہر ہے کہ آٹے کی روٹی میدے کی آٹے کی گیہوں کی روٹی بنائی جاتی ہے لیکن اب اس نے دیکھا کہ وہ روٹی مثال ہے تانبے کی روٹی بنا رہا ہے کسی مٹی کی روٹی بنا رہا ہے تو اب چونکہ اس کی نوعیت تبدیل ہو گئی اور یہ چیز اس کی عام زندگی سے متعلق نہیں اس کے اندر کچھ تبدیلی واقع ہو گئی تو اب جو ہے وہ اس کی تعبیر بیان کرنا ممکن ہو جائے گا لیکن عمومی طور پر جو حالات واقعات ہوتے ہیں تو ان کی تعبیرات جو ہے وہ بیان نہیں کی جاتی جی آئیے مدنی چینل کے السلام علیکم وعلیکم میرا نام محمد عباس خاری میں لاہور سے بات کر رہا ہوں سوال یہ کہ میں نے اپنے پاپ میں دیکھا کہ میری خود کی موت جو ہے بہت بڑی مشکل سے جان نکل رہی ہے میں نے پاپ میں دیکھا کہ میری جان بہت مشکل سے اچانک میری سے کلما شریف جاری رہتا ہے اور پھر میرے دور پروار مہربانی فرما کر میرے سوال کا جواب جی حضور عباس بھائی نے لاہور سے جو ہے وہ خواب بیان کیا ہے کہ خواب میں دیکھا کہ جان جو ہے وہ نظا کا عالم جو ہے بڑا شدید ہے بڑی مشکل سے نکل رہی لیکن بعد میں انہوں نے جو ہے وہ بیان کیا کہ پھر میری زبان پہ کلمہ یہ جاری جا رہی ہوا اور میری روح جو ہے پرواز کر کے کیا فرمائیں گے اس کے بارے میں اللہ تبارک و تعالی انہیں ہم سب کو ایمان پر استحکام نصیب فرمائے امین اور یہ سعادت عطا فرمائے کہ جب ہمارا سفر آخرت ہو نظا کا عالم ہو تو ہماری زبان پر کلما طیبہ جاری ہو اچھے کلمات جاری ہوں ایمان پر ہم سب کا خاتمہ ہو اس طرح کے خواب مسلمان کے لیے تنبیہ ہوا کرتے ہیں اور اس کو ایک طرح سے ریمائنڈر ہوتا ہے یاد دہانی ہوتی ہے کہ ایک دن مرنا ہے آخر موت ہے اور خوش نصیب ہوتا ہے وہ شخص کہ جو اس طرح کا خواب دیکھنے کے بعد اپنی زندگی میں کچھ نہ کچھ تبدیلی لانے کی کوشش کرتا ہے جن لڑکیوں سے وہ محروم رہتا تھا وہ اس کو کرنے کی کوشش کرتا ہے جن گناہوں پر وہ مصر تھا ان سے اپنے آپ کو بچانے میں مصروف ہو جاتا ہے کئی اس طرح کے واقعات ملتے ہیں کہ اس طرح کے خواب دیکھنے کے بعد لوگوں نے اپنی زندگی میں تبدیلی پیدا کی کہ یہ تو خواب تھا ظاہر ہے کہ جنہوں نے کال کی اٹھنے کے بعد ہو سکتا ہے کہ چند لمحے ان پر حیرت کا یا خوف کا یا کسی عجیب سی کیفیت کا غلبہ رہا ہو لیکن چند لمحوں کے بعد وہ کیفیت زائل ہو گئی ہوگی اور یوں اپنے آپ کو منا لیا ہوگا کہ خوابی تو تھا خواب ہی تو تھا چلا گیا کوئی بات نہیں ابھی تو میں زندہ ہوں لیکن یہاں پر میں یہ مشورہ عرض کروں گا یہ ایک دعوت فکر پیش کروں گا فکر مدینہ کرنے کا انداز پیش کروں گا کہ یوں سوچیں کہ اگر یہ خواب نہ ہوتا اور حقیقت ہو جاتی جو کہ ہو جاتی ہے بوسوں کے ساتھ سونے کے لیے جب جاتے ہیں بستر پر تو صبح جب اٹھانے کے لیے کوئی آتا ہے تو پتہ چلتا ہے کہ یہ تو ایسا سویا کہ اب نہیں اٹھے گا تو یوں سوچیں کہ اگر یہ حقیقت ہو جاتی تو میرا کیا ہوتا اور نیند کو ویسے ہی موت کی ایک قسم قرار دیا گیا ہے بلکہ جو دعا ہے سونے سے پہلے پڑھنے کی تو اس میں یہی مفہوم ہے کہ میں اللہ تبارک و تعالی کے نام سے جیتا اور مرتا ہوں ایک طرح کی موت ہے کہ بندہ عام دنیا سے کٹ جاتا ہے اگرچہ روح اس کے جسم سے جدا نہیں ہوتی تو یہ سب چیزیں ہمارے لیے ایک عبرت کا سامان ہے بارن عبرت والی آنکھ ہو عبرت حاصل کرنے کا ذہن ہو تو ہی یہ سب چیزیں جو ہے وہ بندے کو سمجھ میں آتی تو جنہوں نے خواب دیکھا ان سے میں بالخصوص سرچ کروں گا کہ اسے اپنے لیے ایک زندگی کا ایک مور تصور کریں مدنی قافلوں میں سفر کریں اتاری ہیں انہوں نے بیان کیا عباس تاری ماشاءاللہ مدنی ماحول سے وابستہ ہوں گے تو اگر ماحول سے اب وابستہ ہیں اور قافلوں میں سفر میں سستی ہے مدنی انعامات پر عمل میں سستی ہے یا دیگر مدنی کاموں میں سستی ہے نیکیوں میں کمی ہے نمازوں میں سستی ہے روزوں کی گنتی مکمل نہیں زکوۃ نہیں ادا کی اگر واجب ہے قربانی کے مسائل جو بھی ہے آپ غور کریں اور اپنے لیے ایک اس کو چاہ سمجھیں اور اپنی زندگی کو جو ہے وہ مدنی رنگ میں رنگنے کی کوشش کریں اللہ تبارک و تعالی انہیں ہم سب کو فکر آخرت کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس طرح کے جو خواب ہمیں بطور تنبیہ کے دکھا جاتے ہیں اس کو فقط اتنا سوچ کر جھٹک دینا کہ خواب ہی تو تھا چلا گیا اس سے ہمیں سبق حاصل کر کے اپنے لیے جو ہے وہ عبرت کا سامان کرنے کی توفیق عطا فرمائے ایک کتاب ہے روزت الوقلا جس میں عقل مندوں کے بارے میں جو ہے وہ بیان کیا گیا کہ عقل مند کو کیسا ہونا چاہیے عقل کیسے بڑھتی ہے عقل جو ہے وہ کیسے اس کے اندر جو ہے بندہ کوشش کر کے اس کو مزید نکھار پیدا کر سکتا ہے تو اس میں ایک بات لکھی ہوئی ہے کہ بندے کو چاہیے کہ شہروں کا سفر کرے دیگر مقامات پر جائے لوگوں سے ملے ان کے حالات پر غور کرے اور ان کے حالات کو دیکھ کر اپنے لیے عبرت کا سامان کرے تو ہم قبرستان جاتے ہیں لوگوں سے ملتے ہیں فوجدگان کا تذکرہ سنتے ہیں تو اگر ہم عقلمند ہیں جبکہ ہر کوئی اپنے آپ کو عقل مند سمجھتا ہے کوئی بھی اپنے آپ کو بے وقوف نہیں سمجھتا ہے. لیکن عقل مند کی ایک خصوصیت یہ بھی بیان کی گئی ہے کہ جو دوسروں سے نصیحت حاصل کرتا ہے اللہ تعالیٰ نے توفیقہ تعفر اور حضور ایمان کی حفاظت کا تو ویسے بھی جو ہے وہ ذہن بنانا چاہیے اور اپنے ایمان کی حفاظت کی ایمان کی سلامتی کی ویسے بھی فکر کرتے رہنا چاہیے کہ فرما فرماتے ہیں کہ جس کو اپنے ایمان کی حفاظت کا جو ہے وہ خیال نہیں ہوتا تو اس بات کا اندیشہ ہے کہ کہیں مرتے وقت جو اس کا ایمان سرب نہ کر لیا جائے میٹھے اسامی بھائیوں اپنی آخرت بہتر بنانے کے لیے ایمان کی حفاظت کا ذہن بنانے کے لیے اپنی جو ہے وہ زندگی جو ہے وہ دنیاوی اعتبار سے تو ہم صحیح کرتے ہی کرتے ہیں اخروی اعتبار سے اس کو صحیح کرنے کے لیے اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہمارے دل میں جو ہے وہ آخرت کے حوالے سے ہے وہ خوف پیدا ہو جائے تو امیر اہل سنت کا دامد خاتون عالیہ کا ایک بہت ہی پیارا رسالہ ہے پورے سراب کی دہشت اس کا مطالعہ فرمائیں انشاءاللہ شاء اللہ ازل اس کی برکت سے جو ہے وہ ایمان کی حفاظت کا اور نیک اعمال کرنے کا ذہن بنے گا آئیے اگلی کال کی طرف چلتے ہیں اسلام علیکم السلام علیکم وعلیکم السلام میرا نام محمد سربر اثاری میں فیصل آباد سے بات کر رہا ہوں میں مجھے نا رجوب الشریف میں خواب آیا تھا کہ ہم دین پاک مجھے زیارت ہوئی ہے تو میں وہاں میں نے دیکھا کہ اسلامی بھائی ہاتھوں میں جنڈے پڑھ کے نا نبی وسلم کے روزے قریب سے گزر رہے ہیں اور میں ان سے پوچھا میں نے کہاں جا رہے ہیں آپ بھائی اسلامی بھائی نے مجھے بتایا کہ عمران بھائی کا بیان ہے مزید نبی میں ہم اس کا انہوں کا بیان سننے کے لیے آئے ہیں سوان اللہ ہمارے سرور بھائی نے فیصلہ آباد سے کال جی. کی ماشاءاللہ مدینہ منورہ کی زیارت کی اور دیکھا کہ اسلامی بھائی جو ہے وہ جھنڈے لیے جو ہے وہ جا رہے ہیں ان سے پوچھا کہاں جا رہے ہیں تو جو ہے میں نے بتایا کہ نگران مرکزی میں سورہ حضرت مولانا محمد عمران طار سلم الباری کا بیان ہے وہ سننے کے لیے جا رہے ہیں کیا فرمائیں گے اس کے بارے میں ایسا ہوتا ہے کہ جس شخص کو ہم جس کام میں مصروف پاتے ہیں تو خامدی بسا اوقات وہ اسی کام کے ساتھ نظر آتا ہے تو مدنی ماحول ہے ہی مدنی اللہ. تو اس میں پھر مدینے ہی کی یاد ہوگی مدینہ ہی کی طرف جو ہے وہ ہمارا سفر ہوگا جھنڈے بھی الحمدللہ ہم سبز رنگ کے ہاتھوں میں لیتے ہیں لہراتے ہیں لیتا. اس میں بھی مدینے کی یاد ہے اور مسجدوں کے اندر بیانات کا سلسلہ مدینہ کی محبت کی باتیں اگران شرا کے بیانات میں بھی اس کا اور اور آج کا پربہار موسم ہے اور رجب میں خواب دیکھا تھا بہرحال یہ ہے کہ چونکہ مدن ماحول میں بکثرت مدینہ مدینہ ہوتا ہے اور الحمدللہ للہ ہمیں مدینہ سے محبت ہے اس کا ہوتا ہے مدینہ کی حاضری کا ذہن ہوتا ہے تو اسی طرح کا انہوں نے خواب جو ہے وہ دیکھا لیکن مدینہ منورہ کی زیارت کرنا مسجد نبوی کی زیارت کرنا اس کی ایک برکت یہ بھی ہے خواب کے اندر کہ اللہ تبارک و تعالی دیکھنے والے کو حقیقت میں بھی مدینے کی حاضری نصیب فرمائے اللہ, اللہ تعالیٰ آپ کے اس خواب کو سچ فرمائے آپ کے حق میں جو ہے وہ اس کتابی یو ظاہروں کو آپ کو ادب حاضری اس کے نصیب ہو ہم بھی دعا کرتے اپنے لیے تو انشاءاللہ آپ کو خیر اور بلائی نصیب ہوگی اللہ تعالی ہم سب کو مدینہ منورہ کی مکہ شریف کی حج کی بعد بہادری عطا فرمائے حج کی اللہ کریم ہمیں اسی سال سارد عطا فرمائے چل مدینہ کی سارد مل جائے سبحان اللہ دنیا بھی سمر جائے گی آخر بھی سمر جائے گی انشاءاللہ شاء آئیے اگلی کال کی طرف چلتے ہیں السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام و اللہ وبرکاتہ میرا نام محمد نسر اللہ خان اطاری سے بات کر رہا ہوں میرا سوال خوابوں کی تعبیریں میں یہ ہے کہ مجھے اکثر ہر رات تقریباً خواب آتے ہیں اور خواب اس طرح ہیں کہ صبح کو اکثر خوابوں میں ویسے ملومت ہو جو خواب میں منظر دیکھا وہی آج صبح بھی دیکھ رہا ہوں اور کبھی کبھار ڈرونے خواب بھی آتے ہیں تو ڈرونے خوابوں کے لیے گرد وغیرہ بھی پڑتا ہوں لیکن پھر بھی ڈرونے خواب بھی آ جاتے ہیں تو اس کے لیے بتائیں کہ ڈرونے خوابوں سے کیسے نجات پا سکتا ہوں اور آپ یہ بھی بتائیں کہ جو منظر صبح دیکھتا ہوں تو اس کی کیا طبیع ہے جی حضور رس اللہ بھائی نے چینی اور سے کال کی اکثر کہہ رہے ہیں مجھے خواب دیا وہ آتے ہی رہتے ہیں اور اکثر سچے ہوتے ہیں یعنی جو دیکھتے ہیں وہی جی ہو جاتا ہے جی تو یہ واقعی ایک قسم ہے باقاعدہ خوابوں کی جس میں اللہ تبارک وطالی بندے پر آئندہ ہونے والے واقعات کو جو ہے وہ آشکار فرماتا ہے اور اسی لیے اس معاملے میں بہت زیادہ دلچسپی بھی لوگوں میں پائی جاتی ہے کیونکہ ماضی کے متعلق تو ہر شخص اپنے بارے میں جانتا ہے جیسا حال کا بھی پتہ ہوتا ہے کہ حال بے حال ہے یا حال درست ہے جو بھی ہے اب یہ تجسس ہوتا ہے ذہن میں بھی خیال ہوتا ہے یار آئندہ کیا ہوگا پتہ نہیں کیا ہوگا تو اس وجہ سے بھی اس کے اس کی طرف جو رجحان بہت زیادہ ہوا کرتا ہے تو بہرحال یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ایک نعمت بھی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بندے کے ساتھ آئندہ ہونے والے معاملات کے بارے میں خبر ارشاد فرماتا ہے اس کو اشارتاً بتایا جاتا ہے جیسے کہ تعبیر کے زمین میں بسا عرض کیا جاتا ہے کہ آپ اس معاملے میں غور کریں آپ اس معاملے میں غور کریں ایسا ہو سکتا ہے ویسا ہو سکتا ہے تو بعد انہوں نے یہ نہیں بیان کیا کہ وہ اچھا ہوتا ہے برا ہوتا ہے تو یہ چونکہ خواب کی قسم ہے اور ایسا ہوتا ہے تو وہی دیکھ لیتے ہیں تو اس میں تو کوئی ایسی بات نہیں ہے البتہ جو انہوں نے دوسری بات بیان کی کہ ورد بھی پڑھتے ہیں انہوں نے نہیں بتایا کہ کون سا ورد پڑھتے ہیں بارل ایک وظیفہ میں بھی عرض کیا دیتا ہوں مدری پنصورا جو کہ مکتبۃ المدینہ دعوت اسلامی کے اشاعتی ادارے سے جو ہے مطبوعہ ہے اس کے صفحہ نمبر 228 پر یا متکبیرو 21 مرتبہ اگر رکھا ہے تو زیارت کروا دیں دیکھ بھی لیں یہ مدر پنسورا ہے اور مدری چینل کے دیگر ناظرین بھی اسے حاصل فرما لیں بہت ہی پیاری کتاب ہے وظائف ہیں اس کے اندر اوراد ہیں بسم اللہ شریف سے متعلق مدنی پھول ہیں درود پاک سے متعلق مدنی پھول ہیں اسی طرح جو قرآن مجید کے مشہور صورتیں ہیں عموماً جن کی تلاوت کی جاتی ہے جن کے فضائل بکثرت بیان کیے جاتے ہیں وہ صورتیں اور ان کے فضائل اسی طرح مختلف مواقع پر پڑے جانے والے درود وغیرہ بھی اس کے اندر آپ کو انشاءاللہ مل جائیں گے اور بھی بہت ساری اس کے اندر معلومات ہی معلومات ہیں ہر گھر کے اندر ہونا چاہیے انشاءاللہ شاء آپ اس کی برکتیں پائیں گے صفحہ نمبر دو سو اٹھائیس پر ایک وظیفہ لکھا ہے ہمارے یہ اسلامی بھائی اور اگر کسی اور کو بھی اس طرح کا معاملہ ہو کہ وہ دون خوابوں سے پریشان ہو تو سونے سے قبل اکیس مرتبہ یا مرتقبیرو اول آخر درود پاک پڑھ لیا کریں پھر سو جائیں انشاءاللہ شاء اللہ ہے اور برے خوابوں سے آپ کی حفاظت رہے گی لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپ کو عملی طور پر بھی کچھ اقدامات کرنے ہوں گے کیونکہ انسان کے خیالات انسان کی مصروفیات انسان کے جو حالات ہوتے ہیں اس کا بہت زیادہ اثر ہوتا ہے بندے کے خوابوں پر تو فلمیں ڈرامے دیکھنا مار دھاڑ کے مناظر دیکھنا اسی طرح ہمارے یہاں اچھی خبر تو کم ہی سننے کو ملتی ہے اگر ہوتی بھی ہے تو اس کو شاید اتنا دلچسپی سے جو ہے وہ سننے کی طرف رجحان نہیں ہوتا اسی لیے ہمارے معاشرے کے اندر دیگر مواقع پر جو بھی ذرائع اب ابلاغ ہیں دیگر ذرائع ہیں میڈیا ہو پیپر میڈیا ہو کوئی سا ہو تو اس کے اندر آپ دیکھیں گے تو شاید مور دین نائنٹی پرسینٹ آپ کو عجیب و غریب خبریں ملیں گی قتل و غرب ملے گی دھوکہ دہی ملے گی اغوا کی خبریں ملیں گی یہ ہو گیا وہ ہو گیا فلاں نے یہ کر لیا فلاں نے وہ کر لیا غریب مناظر دیکھیں گے تو اول تو یہ ہے کہ گناہ سے بچ کر خبروں کو دیکھنا فی زمانہ یہ بہت مشکل امر ہے آپ سمجھ سکتے ہیں بے پردہ عورت کو دیکھنا میوزک اور دیگر معاملات بھی اس کے اندر ہوتے ہیں بہرحال اس سے اپنے آپ کو بچائیں تو گناہ میں پڑھنے کا بہت حد تک چانس ہے دوسرا اس کا جو سائیڈ افیکٹ خوابوں کے حوالے سے میں عرض کرنے جا رہا ہوں کہ بہت زیادہ اس طرح کے معاملات ہوتے ہیں کہ جب بندہ دیکھتا ہے تو میڈیا کا ایک جو ہے وہ اثر ہوتا ہے اس قدر اثر ہے اسکرین اس کا جس پر آپ ہم اس وقت دیکھ رہے ہیں کہ ایک نیچر ہے بندے کی مثال ہے ایک امام صاحب آپ کو مسئلہ بیان کریں آپ کے مسجد کے محلے کے امام صاحب ہیں اور وہی مسئلہ آپ کو کوئی آ کر ٹیلی ویژن پہ بیان کرے تو آپ کس کا زیادہ اثر قبول کریں گے حالانکہ مسئلہ ہوئی ہے اس نے جو بیان کیا اسی نے وہ بیان لیکن ایک انفلوئنس ہے اسی طرح بات کی اہمیت اور شخصیت کا ایک اپنا وہ ہوتا ہے تو جو بھی بندہ میڈیا کے ذریعے سنتا ہے دیکھتا ہے تو اس کے ذہن پر بھی اس کا اثر ہوتا ہے اور شاید میری رائے ہے کہ ہمارے ہاں جو ایک تفری ہے جو ایک پریشانی ہے ایک بے صبری ہے ایک عجیب بے یقینی کی کیفیت ہے اس میں ایک بہت بڑا ہاتھ اس چیز کا بھی ہے کہ ہمارے ہاں جو بھی ذراہیں خبریں حاصل کرنے کے تو اس میں اچھی خبر نہ ہونے کے برابر ہوتی ہے اور اس طرح کی خبریں بکثرت ہوتی ہیں تو وہ سن سن کے سن سن کے اب بھلے اس کا نقصان جو مجھ پر برائے رات ظاہر ہو نہ ہو زندگی بھر اس خبر کا اس واقعے کا مجھ سے کوئی تعلق بھی نہ ہو لیکن ایک نفسیاتی طور پر میں اس کو فیل کرتا ہوں محسوس کرتا ہوں اور ذہن پر اس کا اثر ہوتا ہے <تصفح> تو ان چیزوں سے اپنے آپ کو بچائیں فلمیں ڈرامے ظاہر ہے کہ وہ ناجائز ہیں اس کے اندر مال دھار کے مناظر دیکھنے سے ڈراؤنے مناظر دیکھنے سے آپ افیکٹڈ ہوتے ہیں اور آپ کو ڈراؤنے خواب جو ہے وہ نظر آتے ہیں تو ان گناہوں سے اور اس طرح کے جو فضول کام ہیں ان سے اپنے آپ کو بچائیں نیکی اختیار کریں پارسائی اختیار کریں باوضو رہنے کی کوشش کریں سونے سے قبل وضو کریں وظائف پڑھیں آیت الکرسی پڑھیں یہ وظیفہ پڑھیں آپ کا جو سونے کا عمل ہے جب وہ شروع ہو تو اس سے پہلے آپ کے جو آخری اعمال ہیں وہ نیکیوں پر ہوں تو انشاءاللہ شاء اللہ آپ کو ذہنی سکون بھی نصیب ہوگا آپ کی نیند میں انشاءاللہ برکت محسوس کریں گے بابوقات ایسا ہوتا ہے نا کہ نیند سے چھ گھنٹے سو لیا آٹھ گھنٹے سو لیا لیکن پھر بھی آرام نہیں مل رہا سکون نہیں مل رہا تو اس کے ایک وجہ یہ بھی ہوتے ہے کہ سوتے وقت ہماری کیفیت ہی عجیب و غریب ہوتی ہے تو اٹھتے وقت بھی وہی عجیب و غریب کیفیت ہوتی ہے تو نیکیوں بھرا ماحول اپنا ہے سونے سے پہلے اگر نیکیاں کر کے نماز ادا کر کے آپ سوئیں گے تو انشاءاللہ شاء اللہ وجل برے خوابوں سے ضرور نجات پائیں گے انشاءاللہ اور اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ رہیں گے رات کو نماز شاہ کے بعد مدرس مدینہ بارغان میں قرآن کردیم کی تلاوت کرنا سیکھیں گے اور تلاوت کریں گے اور پھر سوئیں گے تو ان شاء اللہ خواب میں مدینہ کے نظارے بھی دیکھیں گے ان شاء اللہ آئیے اگلے کال کی طرف بڑھتے ہیں محمد جی حضران اللہ بیتا بیتا خواب اللہ تبارک و تعالی اس کی برکت عطا فرمائے آپ نے سفر کیا ہم دعا کرتے ہیں اللہ تعالی آپ کو امیر سنت کے ساتھ ہم سب کو سفر مدینہ نصیب فرمائے آمین. آئیے اگلی کال کی طرف بڑھتے ہیں السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام و اللہ وبرکاتہ محمد ظفر رہا ہوں گزار طیبہ سے دیکھا تھا کہ میرا بچہ ایک سال کا فوت ہو گیا تھا پیدائش کے کچھ حد سے بعد فوت ہو گیا تھا تو وہ, وہ میں نے ایک سال کے بعد اس کو خواب میں دیکھا تو وہ ایسا نظر آیا کہ اس نے سفید کپڑے پہنے ہوئے ہیں بالکل مدنی اولیا بنایا ہوا ہے اور ہوا میں لہرا ہوا میں اڑ رہا ہے اور اماما شریف اس کے سر پہ ہے اور وہ مجھے دکھا رہا ہے سبز جھنڈا جو اپنا دعوت اسلامی کا آپ کے تبھی اس وقت لگا ہوا ہے وہ جھنڈا مجھے دکھا رہا ہے اور میں وہ جھنڈا دیکھ کے اس کو دیکھ کے خوش ہو رہا ہوں اس خواب کی میں تعبیر جاننا چاہتا ہوں اللہ جی حضور ہمارے ظفر بھائی نے خواب میں لکھا ان کا بچہ جو وہ فوت ہو گیا ایک سال بعد خواب میں لکھا مدنی ہولیے میں دیکھا کہ جھنڈا لہرا رہے ہیں ماشاءاللہ اچھا خواب ہے اور مردے کے حوالے سے عمومی طور پر اگر اس کے اچھے حالت کو دیکھا جائے تو یہ علامت ہوتی ہے کہ واقعی وہ قبر میں اچھے حالت میں ہے یہ اگر کوئی بڑا بھی ہو تو اس سے متعلق بھی یہی تعبیر ہوا کرتی ہے لیکن ان کا تو وہ مدمنا نابالغ ہی تھا ایک سال ڈیڑھ سال کے اندر فوت ہو گیا تو وہ ویسے ہی مکلف نہیں تھا تو انشاءاللہ شاء اللہ عافیت میں ہے خیر میں ہے اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے اس فوت شدہ بچے کو قیامت کے دن آپ کے لیے ذریعہ شفاعت بنائے آپ کے مغفرت کا جو ہے وہ ذریعہ بنائے اللہ تبارک و تعالی آپ کو صبر کی بھی توفیق ادا فرمائے خواب بہرحال آپ کا اچھا ہے حضور <تصفح> ایک اسلائی بھائی نے خواب جو ہے وہ بیان کیا ہے کہ والدہ کے خواب میں والد صاحب آئے اور والد صاحب نے کہا کہ آپ مکان جو ہے یہ بیچ دیجئے جی. حالانکہ والد صاحب کی موجودگی میں ہی وہ اپنا مکان جو ہے وہ بیچ چک... بیچ چکے تھے کیا فرمائے ہے <تصفح> اور جا رہا یہ تو حقیقت ہی کے خلاف ہے اگر مکان ہوتا اور بیچنے کا کہا جاتا تو پھر اس کی تعبیر ہو جاتی بہرحال یہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ زندگی کے اندر چونکہ وقت گزرا ہوتا ہے وہ کوئی بات بار بار بار بار, بار کہی جاتی ہے وہ ذہنوں میں رہ جاتی ہے تو دنیا سے چلے جانے کے بعد بھی چونکہ وہ خیالات بندے کے کہیں نہ کہیں گوشے میں ہوتے ہیں تو بعض اوقات وہ عہد کر کے آتے ہیں ریپیٹ ہوتے ہیں تو وہ اس کو نظر آتے ہیں اگر ان کے پاس واقعی مکان موجود ہو بنفرز تو پھر بھی یہی کہا جائے گا کہ ظاہری حالات پر غور کریں یہ ضروری نہیں کہ مردے نے آ کر بات کہہ دی تو اب اس پر عمل کرنا لازم ہو گیا ظاہری حالات پر غور کریں اور زمین ہو مکان ہو کوئی بھی اس طرح کی چیز ہو تو اس کو بلا وجہ جو ہے وہ بیچنا بھی نہیں چاہیے تو اگر بال ہوتا بھی تب بھی یہ کہا جاتا کہ ظاہری حالات پر غور کرنے اگر ان کو بہتری محسوس ہوتی ہے تو اس پر عمل کریں نہ بھی کریں تو اس میں کوئی حرج نہیں آئیے مدنی چینل کے ناظرین کال کی طرف بڑھتے ہیں وعلیکم وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ محمد, محمد, محمد امانت والا سے عرض کر رہا ہے جب میں رات کو سویا تھا تو خواب آئی ہے مجھے اس کی تبیر پوچھنی ہے میری چھوٹی بیٹی ہے وہ نہ گم ہو گئی ہے شیڑھی میں اتری ہے تو سیدھا چلے گئے گم ہو گئی ہے تو ہم اس کو ڈھونڈ رہے ہیں اس کی تبیر پوچھنی ہے جی حضور ہمارے محمد امانت علی بھائی نے گجرا والا سے کال کی خواب میں دیکھا کہ ان کی چھوٹی بچی ہے وہ سیڑھی سے جو ہے وہ اتری ہے وہ گم ہو گئی ہے اس کو ڈھونڈ رہے ہیں کیا فرمائیں گے کی؟ حفاظت کے اقدامات کریں خیال رکھیں اور تعویذات اطاریہ کے بستے سے غالباً یہ بھی گوجرا سے تھے گجرا والا سے گوجراں والا سے, گجرہ والا سے <coughs> تو تعویزات اطاریہ کے بستے سے تعویذ حاصل کر لیں گھر کی گھر والوں کی حفاظت کے لیے تو انشاءاللہ شاء خیری خیر ہو گیا سردار آباد گوجرا گجراں والا ایریا بکثرت پنجاب کے ایریے ہیں فیضان مدینہ بھی یہاں پر شاید سردار آباد میں بھی فیضان مدینہ جو ہے وہ ہے اور گجرا والا میں بھی الحمدللہ للہ مدنی مرکز ہے تو وہاں سے جو ہے وہ اگر حفاظت کے جو ہے وہ تعویذات جو ہے وہ حاصل کرنا چاہیں تو یہ بھی حاصل کر سکتے حضور اکثر اوقات دیکھا گیا ہے کہ بچے جو ہے وہ ایسے ہی گلیوں میں جب وہ گھوم رہے ہوتے ہیں اگر گھر کے سامنے جو ہے وہ روڈ ہے تو اس پر بھی ایسے چل رہے ہوتے ہیں اور یہ کبھی کبھی یہ چیزیں جو ہے وہ ناخوشگوار واقعے کا جو ہے وہ باعث بن جاتی ہیں شاید معاشرے پر نظر کرے تو بکثرت ہوں گی اور آپ نے جو جملہ اشعد فرمایا کہ ناخوشگوار واقعہ ظاہر ہو جاتا ہے تو اب جو ہمارے ناظرین ہیں یا عمومی حالات ہیں اب ناخوشگوار واقعہ ہم اسی کو سمجھیں گے کہ ایکسیڈنٹ ہو گیا بچہ گم ہو گیا یہ بھی ناخوشگوار ہے یقیناً لیکن بچے کا بگڑ جانا بری صحبت میں چلے جانا کھل ہو جانا اپنی تعلیم کی طرف توجہ نہ دینا آوارہ دوستوں کے ساتھ جو ہے وہ گھومنا پھرنا یا کسی بھی طرح کے غلط قسم کے بچوں میں مکس اپ ہو جانا یہ ان واقعات سے کئی بڑے ناخوشگوار واقعات ہیں تو اس کی طرف بھی ہمیں دھیان رکھنا چاہیے اور اپنے اچھی توجہ دلائی اور میں نے یہ عرض کیا کہ ظاہری اسباب پر بھی غور کریں اور تاویزات وغیرہ بھی حاصل کریں ورنہ صرف وظیفہ کرتے رہیں اور ظاہری سبب کو جو دور کرنے کی کوشش نہ کریں تو پھر اس کا اثر ہونا ذرا مشکل ہو جاتا ہے ٹھیک ہے وظیفے کا ایک اپنا اثر ہوتا ہے اور واقعی ہوتا ہے ظاہر بھی ہوتا ہے لیکن ایک امیر سنت کی بات ذہن میں آ رہی ہے آپ ایک دفعہ فرما رہتے ہیں کہ لوگ میرے پاس آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ دعا کریں میں نیک بن جاؤں میں پوچھتا ہوں کہ اس وقت مدنی چینل نہیں تھا اس وقت سے کسی مذاکرے میں زین میں ہے تو جب میں پوچھتا ہوں کہ کیا گھر میں ٹی وی ہے جی وہ تو ہے فلمیں ڈرامے وغیرہ تو ظاہر ٹی وی ہے اس میں مدنی چینل تھا ہی نہیں تو اب کیسے گمان قائم کریں کون سا ایسا چینل تھا کہ جو صوفی و شریعت کے مطابق ہو ظاہر ہے کہ وہ سبھی کچھ چلا کرتا ہے تو آپ فرماتے ہیں کہ میں ان سے کہتا تھا کہ جب آپ نے گناہ کا اتنا بڑا سبب اپنے پاس پال رکھا ہے تو پہلے اس کو نکالیں اور پھر آپ دعا کا کہیں کریں تو پھر بات بنتی بھی نظر آتی ہے تو چوٹ کرنے کے لیے آپ نے اشار فرمایا تو ظاہری سبب کو دور کرنا یہ بہت ضروری ہے کوئی وظیفے پہ عمل کریں اب یہ نہیں کہ وظیفہ پتہ چل گیا تو اب موج ہو گئی جی بس وہ وظیفہ بتا دیا تو اب بھلے اس کے خلاف عمل کرتے رہیں دنیا جو ہے وہ اسباب کے ساتھ ہے ایک نظام کائنات ہے جی تو وہ یہ بھی ہے کہ وظیفے میں اگر کریں وظیفہ تو پہلے اس کو صحیح طریقے سے جو ہے وہ وظیفہ پڑھنا تو آئے یہ بھی ہوتا ہے بکثرت ہوتا ہے قرآن کریم کی آیت جو ہے وظیفے میں کبھی ہوتی ہے کابی ذاتیہ کے بستے سے جو ہے وہ لے لیا تعویذ یا وہ وظیفہ لے لیا وہ قرآن کریم کی آیت ہے یا کوئی جو ہے وہ دیگر وظائف ہیں اب ان کو پڑھ رہے ہیں لیکن ہا خو ہ سین سو ان کا جو ہے وہ فرق نہیں تا پاؤ کا فرق نہیں تو اب وہ بندہ وظیفہ بھی کرتا ہے پھر کہتا ہے یار میں نے تو تاویز بھی لیا تھا اب جو ہے وہ وظیفہ کرتے ہوئے کس دن کی مدت تھی اس میں وہ بھی مثال کے طور پہ پوری ہوگی لیکن میرا تو جہاں مسئلہ حل نہیں ہوا تنگ دست تھا وہ تنگ دست ہوں وہ چیز گم ہو گئی تھی جب وہ نہیں ملی یا بیمار تھا بیماری ابھی جو ہے وہ اپنا سلسلہ جو جاری رکھے ہو گئے تو یہ اس کے بارے میں کچھ فرمائے جی یہی ہے کہ تلفظ کی درستی تو ضرور ہے اور یہ عربی زبان کا ایک خاصہ ہے دنیا میں شاید ہی کوئی ایسی زبان ہو کہ جس میں اس کے حسن کا اس قدر خیال رکھا جاتا ہو اگرچہ تلفظ ہوتے ہیں ایکسینڈ ہوتے ہیں اس کے جو بھی الفاظ ہیں اس کا انداز ہوتا ہے لیکن جس طرح سے عربی زبان کو پڑھنے کا اور اس کے حفاظت کا ایک انداز ہمیں دیا گیا بالخصوص قرآن مجید کے حوالے سے جو تجوید ایک پورا ایک فن ہے اس کو پڑھنے کا اس کو سیکھنے کا اور اس میں غلطی سے معنی تبدیل ہو جاتا ہے اسی طرح عمومی طور پر جو قرآن مجید کے علاوہ بھی وظاہط وغیرہ ہیں تو اس میں بھی یہ بات کا پیش نظر ہونا بہت ضروری ہے اور یہ کسی بھی زبان کی خوبصورتی ہے کہ جس طرح سے اس لفظ کو پڑھا جانا چاہیے ویسا ہی پڑھیں گے تو درست ہوگا ورنہ معنی بدل جائے گا بعض صورتوں کے اندر تو درست پڑھیں اور جو مثالیں دی ہمارے اسلام بھائی نے اس کو بھی خیال میں رکھیں اور سب سے بیسک چیز یہی ہے کہ اگر قرآن مزید فرقانے ہم بھی درست طور پر تجوید کے مطابق پڑھنا سیکھ لیں گے تو انشاءاللہ شاء اللہ ہمیں دیگر وظائف بھی درست طور پر پڑھنا آ جائیں گے ورنہ ہو سکتا ہے کہ آپ سالوں سے ایک وظیفہ کرتے رہیں لیکن چونکہ آپ درست نہیں پڑھ رہے اس لفظ کا معنی ہی آپ تبدیل کیے چلے جا رہے ہیں تو پھر اس سے برکت اور اس سے نفع ملنے کی امید کیسی اس کے لیے آپ ضرور کوشش فرمائیں مانا بھائی آپ اپنی جو ہے وہ آپ کی مدنی منی ہے ان کی حفاظت کے حوالے سے توجہ فرمائیے جاتے تاریاں بھی حاصل کیجئے آئیے اگلی کال کی طرف بڑھتے ہیں السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام و اللہ وبرکاتہ چند دن پہلے مجھے خواب آیا تھا کہ میں نا اپنے آپ کو آگاہ میں اگتا محسوس کرتا ہوں تو میری زبان سے نکلتا ہے یا ہوگا خیال دستگی تو جیسے نکلتا ہے تو میری عباہ اونچا اڑنا شروع کر دیتا ہوں جب یہ میرے دین سے نکل جاتا ہے تو پھر نیچے آ جاتا ہوں یہ مجھے دو مرتبہ ہوا ہے چند دن پہلے بھی آیا اور اس کے بعد بھی آیا تو برائے کرم اس کی تعبیر شاپ کروا یہ جی حضور کیا فرمائیں گے ہوا میں اڑنا ایک تو سفر درپیش ہونے کی علامت ہوا کرتا ہے اور دوسرا اس کی ایک تعبیر حالات کی تبدیلی سے بھی ہے اونچا اڑنا یہ حالات کی تبدیلی سے یعنی اگر قرضدار تھا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے قرض سے اس کو چھٹکارا مل جائے گا بیمار تھا پر. تو حالات اس کے تبدیل ہو جائیں گے اور تندرستی کی طرف آ جائے گا اسی طرح سے منصب ملنے کی اور منصب کے اندر ترقی اور منازل کے جو ہے وہ بڑھنے کی جو ہے وہ علامت ہوا کرتا ہے اچھا خواب ہے اور غصے پاک رحمت اللہ تعالی اللہ کی برکت کو بھی انہوں نے خواب میں دیکھا کہ ظاہر ہے کہ یہ بلندی کی علامت ہے اور جب بھی یہ یا غوث المدد کہتے تھے تو مزید بلند ہو جاتے تھے واقعی حقیقت ہے کہ جو غوث کو پکارتا ہے وہ بلند ہوتا چلا جاتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے نیک بندوں سے نسبت رکھنا تبسل کرنا ان کو مشکلات میں پکارنا اور جب نارمل حالات ہوں تب بھی ان کو یاد رکھنا ان کے نام کا تذکرہ کرنا یہ بندے کی نہ صرف دینی بلکہ دنیاوی ترقی کا بھی باعث ہوا کرتا ہے ہمیں بھی وص پاک سے محبت ہے الحمدللہ رب العالمین اور اسی زبنی میں یہ بھی عرض کرتا ہے. چلوں کہ جہاں بزرگوں کی دیگر برکات ہوا کرتی ہیں اسی طرح سے ان کا مرید ہو جانا ان کے سلسلے میں بیعت ہو جانا یہ بھی برکت کی بہت بڑی وجہ ہوا کرتی ہے میرے شیخ طریقت امیر اہل صلی اللہ دعوت برکات ہمیں قادری سلسلے میں مرید فرماتے ہیں وص پاک کا مرید آتے تو میرے مدری چینل کے وہ ناظرین کے جو ابھی تک کسی کے مرید نہیں یا کسی کے مرید ہیں چاہے تو امیر سے طالب ہو جائیں تو انشاءاللہ کو امیر کے ساتھ ساتھ شاء اللہ پیر صاحب کے ساتھ امیر سنت کی برکتیں بھی ملیں گی جو کسی کے مرید نہیں امیر امیرت کے مرید ہو جائیں انشاءاللہ شاء اللہ پاک کے سلسلے میں شامل ہو جائیں گے تو پھر انشاءاللہ شاء ترقی ہی ترقی ہے دین میں بھی ترقی ہے پھر ان دنیا میں بھی ترقی ہی ترقی ہے اللہ تعالیٰ ہمیں بزرگوں کی نسبتوں کی برکتیں عطا فرمائے مدنی چینل کے ناظرین فکر مدینہ کرتے رہیے مدنی قافلوں میں سفر کرتے رہیے ان شاء اللہ پیشریف کو پھر سرسہ خوابوں کی تعبیریں کے ساتھ حاضر خدمت ہوں گے اجازت دیجیے مدنی چینل دیکھتے رہیے صلو الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم